اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کو پوجو اور شتان سے بچو تو ان میں کسی کو اللہ نی را دکھائی اور کسی پر گمراہی ٹھیک اتری تو زمے میں چل پھر کر دیکھو کیسا انجام ہوا جتلانی والوں کا